اما بعد فاعوذ اوز من شیسان رن بسم اللہ یادینہ منو جا كن فاسق بنبئن فدينوا وتصيب قوما بجاهله فتصبحوا على فتصبحوا على ما فعلت نادمين صدق الله مولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمير إن الله وملائكة غوج صلونا لنبي يا أيها الذين آمنوا صلوه عليه وسلموا تصليم شوق شوق نوا رسول اللہ سلا و سلام علیکیا سیدیا حبیب پیارو محمد لال و سلام علیک سیار محمد اللہ لال وال قرآن ہو و فرتجا ہے مولا تالا جل مجھ کریم سونا چیز دے دل دماؤ زبان و نگاہ ذہن و ہر طرح دے غلطی خطات و محفوظ و حبیب الویب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذلقہ مریدہ نالے پاک دے نالے پاک دے نالے ان والے ذرات دے آپ دے عظم تشمان کمالہ دے بلندی دے مالتہ اللہ جلہ مجھے کریم صلی کرنو کرنو حق دی توفیق نصیف گرامی مولانا مولانا دی اور جناب تشریف لے کے آئے اہل علاقہ, اللہ بہن علاقہ والے اللہ دائیں بہت علاقوں کو تشریف لے آنے والے حضرات اللہ رب العالم دوست شریف اللہ دوستمام کرنا اپنی بار گاہ قبول منظور فرماوے میں پنڈ اور علاقے دے کافی دوست تشریف ہیں اور محبت رکھن والے الحمدللہ للہ اللہ رب دا بڑا عسان ہے اور بلال بڑا ہی بڑی ہی نعمت ہے اور یاد رکھو میرا دل سے بات کردہ پنڈ اندر, اندر اسلام دی دی ضرور ہے دینی دی خدمت واسطے ہر ہونا محنت بارگاہ قبولی شرف نصیب فرما دونوں خیر اور بلائیں نصیب صحیح فرق اسے علماء لنا محسوس کہ اس کیا گزر دور دین دا اسلام دا لوگا نو اپنے بلکہ خدا رسو کرد رکھو جتنی دیر تک علماء ماں لوگ اسلام دے قریب کرتے رہے نا تو لوگ علماء دے بھی قریب رہے علماء کی بھی انہوں نے دل دماغ رہی ہے جس وقت علماء نے اپنے قریب کی اسلام لوگ حلال حرام اسلام تو دور ہٹ رہے سن پرواہ نہیں قریب ہو جان سڈے تو راضی ہو جان پھر کی ہے اپنے آپ بھی چلے گئے اولا ماں قدر تو اسلام کے نام ہی جتنے لوگوں دے دل دماغ اسلام دی قدر نہیں رہی اپنے آپ ہی خام دی قدر ختم ہو گئی تو سونے بہت قیمتی جنہوں نے اپنی ذات نو پیچھے رکھا ہے نے اپنی رکھا دیکھا <نی Sean> دی زمانے اور قدر ویمت ہے اگر زہری دی قدر نہ بھی آسا ویکیا جنہ لوگ نے جنہیں اولا مان لگانے لوگا تو پیسہ لیا روپیے محبت نہیں یاد نہیں پر جی دنیا تو مال دولت عزت ہو کے صرف اور صرف خدا خدا تعالی رسول لالچ رکھتے غریبی بھی آ جائے زہری طور پر قدرنا ہو ویک پنڈ بدل کے دوسرے <سلام> پنڈ دے اندر جانے جان نے لوگ ان دا ذکر کر کے رو بھی رہتے ہیں یاداں بھی کر رہے ہیں <سلام> جا اسلام مخلس رہے گا اسلام دی نا نا خدا اسلام نہیں ہونا شہر نہیں ہو سکے یار ادھر سن خدا رسول نہیں ہو سکے انہوں نے وفا بندے تو نہیں لبی کتے نے رکھے نے چلو او وفا تب جائے گی وفا واسطے رکھے ہوئے خدا رسول اج بھی بارے کوئی زبان کھولے سکا باپ یہ درویخ کوئی زبان کھولے نہ سکے باپ کے خلاف بندہ برداشت کر جانا ہے فرید خلاف زبان برداشت کرنے سمجھ آ رہی کوئی نہ یار درست رکھو پہلی مرتبہ اللہ دعا کچھ تاخیر ہو چکی ہے خیر اللہ تعالی معافی نصیب فرمائے گا تو سامیت شریف او منظور ہویا میں بھی عام محفل شریف سا مقصد عقیدے اور عمل دی اصلاح دیکھو ایک گل یاد رکھو کنا کا رس پورا کرنا سواد سور لذت جس وقت اور سرور مگر نقصان بہت ہو جا وقتی طور تر کچھ نہ کچھ نہ کچھ سواد شعر و شہری اور کسی مسائل چکر چائے نا سر سوری رہتی بندور بس سو جان بندہ بے سورا ہو جانا سورا نہیں رحد نقصان ہی ہوتا ہے مذہب کو نہیں ہوئے حالانکہ مسلک دیکھو مگر ہو شکار سنی واسطے ہوئی کہ انہوں نے سر سنائی گئی شیر سنائے گا جو مسلک مذہب ہے وہ قرآنوں روچ نظر بی نہ قرآن قرآن حدیث نہیں یہ بالکل جھوٹا اور ان شاء انشاءاللہ لذیذ میں اس والے کراگا اور دوسرا مقصد عمل دی سلاح ہو جائے کہ جرا عمل تبدیل ہو چکا ہے عمل امل کے خوشبو اسلام دیشبو سلطان حضرت بغدی خوشبو جی شاید آخ دا اپنے دین سے ہو کر دور آج ہے چکنا چور ظلط اور بربادی دا سامان جو بنے آنے مسلمان جنہ دی سوٹ اور جنہ دی ذہنی کیت وہ آسمانہ تک فرواز کر دی سی نیچ تو نیچ من گئے دنیا والی دنگاہ دیتا ہے پستی بھی گڑے دیتا ہے تو سونے آنے اس تا سبب کچھ بھی نہیں ہیں صرف اور صرف ایک شائع ہے اللہ میں بار رو کے آن دائیں اوہ انگوپھی جیس انگوپھی جس انگوپھی نو سلیمان علیہ السلام و تسلیم اپنی انگلی پابے نگینا رب دان ہلکا نبی دے فرمان دے اگر جی تعنا پھر تیرے تابے ہو جائے امر واگ اشارہ کرے آسمان تیرے حکم کا پابند ہوئے زمین پابند ہووجی سائنس گڈیا کوٹیاں جہاز اہم چیز لٹیجیا ہوا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں ہوئے گا آسا لے کے آ جا اصم خدا نا جو دے پھر دے, نبی دے صحابہ و چمن کے مالی بنا لے مناسب اپنا کردار اب بھی آ سکتی ہے پلٹ کر چمن میں روٹی ہوئی بہار اب بھی وہ سونے اسلاف والی بہار لب جائے اک اندر حیا پیدا تو کر لے دل تیر خیرت پیدا تو کر لے تلما کلک سنہا دے نو آباد نہ کر رب دے گھر نو آباد کرنا تیرا کم کرنا کام ہے تیرے دل نو آباد کرنا ارشا والے رب کا کام گا گے تو میں بات یاد رکھو کوئی لڑائی نہیں کوئی جگڑا نہیں کوئی فتنا نہیں کوئی فساد نہیں بڑے پیار پیار دنال بہت مضبوم ہوں اور ماڑے کا جہان نہیں یا میرے موضوع ان ہے کہ ماڑے کا جہان نہیں ماڑے کمزور ہیں لڑنا نہیں جان بمب دماغ کرنا نہیں جانتے یہ ہے کہ ربیاں بویا بیٹھے ہوئے کر سلام کرتے ہیں یہ بچارے ماڑے لوگ ماڑیا کا نہیں میں جناب کچھ عجیب بات پیش کروں گا اس حوالے ملوم لوگ بہت ایسا گلا بالکل حرام ہے نویں سیرے سے کلما پڑھاؤ تھوڑی جماعت والے آ رہے پڑمے پڑھا رہے ہیں مشرق لڑائی کرنا کرنا کلے کے کے کھول کھول ایسا چوڑیاں بھی نہیں پائیا ہوئی بدان لگ جائے تو مطلب تیار نہیں ہوگی تشریف رکھا میں اج یہ ہے کہ کچھ ان کی شافات کرنے میں ابتدائی گفتہ گفتہ پھر ہوئے گی اگر ان کی شافات ہوئے ہوں گے جنہ جلنہ دی وجہ نال جاں میں بہت حیرت ہوں بہت پرشان ہونا نہیں تے کتنی جتی ہو رہی ہے او گلہ وجہ بشرک آخ دلہ بشرک آخ والی پی <سؤال> <کہ> میں اپنا مسلک بیان کران پڑ پڑھ کے بالکل سے معاملہ نہیں ہوئے گا پیار محبت دی بھی سان ج محبت جنہوں نے بنتی ہو انہوں نے مسیح فلید نے جیو نے فلاں نے قبر پرست نے شرکے کھولے ہوئے نے انہوں نے کھان پیان کا ڈونگ رچایا ہوا ہے تو سونے اپنی منجی تھلے بھی ڈگوری پھیرنی دی۔ کدھ غور دے کرنا چاہی دے یہ ایبی زرہ بندہ آدھے کار دے اندر بھی تے چاہتی مار لے وے پچیڑیان گلان دی وجہ نالتوں سان سنیا نو موشنک آنکھیں کہ دے او گلان تو آڑیان کتاب آدھے اندر تنین ایبی آ بی آ بی آ بی آ بی آ بی آ بی آ بی آ بی آ بی آ بی آ یہ کتنی کوئی لڑائی آلی گال لیں کوئی جھگڑی آلی گال لیں او اپنی کتاب نے یا گلا کمانے پیدا ہونا بند بڑا متاثر ہوتا ہے بڑا پکا سننا چاہیے مارا بندہ پریشان تو ہو جائے رولا گا بننے کتابہ اپنی کتاباں لکھیاں نے یا اپنی کتاباں ساڑھ دو یا پھر جنہ جنہ نے یہ گلا لو ٹوک فیصل اور تے پر تے چاد جی کوئی سنی فکیر گوس پاک گونس پاک کہ پکار دے تو بدتی بن جائے مشرق بن جائے دے زین دے دردیاں دردیاں گمان پیدا منو آدی وڈیریا تو اصا نبی واسطے, منیا جان. او ہی تو مننو آدے واسطے تے مسرق بن گیا تے سونے آ. پھر یاد رکھ لو اور دیر تک نہیں ہوئے گی جتنی دیر تک اس دھرتی کے اندر احمد رضا غلام جنتا نے نوکر دیا سخت لفظ بولنا تو نہیں کہ میں آ گیا وہ تو اونچی لفظ بولنے بھی بندے ستے نہ جاگتے رہنے ایس لکھا نے مشرق بننے بڑے واڈے الامے ہو گی بہت واڈے فامے ہو کوئی گل نہیں کر رہا مگر ابھی گلا اگر سنی مشرک ہے مگر یہ ہے قرآن بہت پھر اتنا ارض کرولا گل کر کے اگر توحید گل ہوئی گل اصی گی ہے دے خلاف گل بھی یہ <سؤال> بھی پھر تو خلاف کرنا نہیں کچھ نہ کچھ انصاف ہونا چاہتا ہے گفتگو کراگا گایت پرست نے گا صرف اور صرف ابتدائی دسا ہے کہ میں پیار محبت اور اتیائی پیار گفتگو کرنی ہے نا اتیائی پیار گفتگو کرنی ہے ٹھیک ہو گئے <متحدث> نا دیکھو تحرات تشریف فرماؤ اگر ایک کی گل جان کوئی بری بات <اے> تو نہیں ہے <ہاوے>. دیکھو <متحدث> نا کئی لوگ آخر نمیا کی کریے فرقا فرقا اے نہیں آیا میں صرف اینی گال نے بہت, بہت بہت اور دا ہے uh, کرنا دی کتاب لیا ساری کتاب ساری گلاد رلیاں پیسا مشرق پچھلے پاس پریشان ہے قرآن لگ جان ہاتھ بولنگ بار زا بہت محبت والے کرنی چاہیے اگلے بندے بول رہے پچھلے بندے ٹھلے ٹھلے ہو کے بیٹھے ہوئے خیر کرنی چاہیے کئی بزرگ میرے spell... بڑے أو اگر فرما دے گا گفتگو یا نہیں کرنی چاہیے چلو نہیں ایک مسئلہ مسئلہ بھی زبددار ہوگا پریشانی والی بات کہ کیا چیشتی حضرات کرتے نے ان خطاب میرے لفظ دینا چاہنا کی فرگو شدت آ جانے کا سبب کی عمر جڑ روایت پیش روایت تسا میری گل سمجھ گیا نا روایت کر لگا سختی پیش مستدرک کتاب امام حاکانا اللہ آپ کتاب عمر پاک گلج بکر صدیق رضی اللہ آپ شریف فرما ہوئے سارے چھوٹی اپنے سامنے بٹھا کے ایک بات اللہ تو دے بارے خیال پیدا ہوں کہ دے مزاج میرے بارے میرے بارے میرے مزاج میں آپ نے فرمایا میرے عمر سخت بندہ نہیں کوئی کوئی ہے جیڑی شے نے اندر سختی شدت پیدا کر اپنی زہری ہزار پتا ایسا ہر ویل <سؤال> ہزور ہر ویل حضور آکڑ فاکڑا کب دہو خا دور آکڑ نالی <سؤال> نوکر بولو نہ اساد زور اگلے لفظ سنے جی ہائے ہائے آپ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم وكان بالمؤمنین رحیما آپ مہربان تے رحمار رحیم سن آپ فرماندے نے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی کہ حضور پاک جدوں اپنی ظاہری حیات دی اندر تشریف فرما ہوندے سن آپ جو ہجوم دے اندر تشریف لے کے آندے سن صحابہ کرام کے حضور پاک سرکار دے قریب ہوندے سن کسے دی جی ہوں ہزور پاک دیا زلفا نو چھ لوا کسی کا جی میں ہزار پاک چھم لوا کسی کا جی میں ہزور پاک لفظ ہو منع نہیں سن کر دے آپ کسی دے نہیں سنتے کیونکہ آپ دی ڈیوٹی ایسی کہ آپ رحیم سن حضرت فرما نے حضور پاک دی ڈیوٹی رحیم ہو سکی ڈیوٹی بچان دی سی توجہ سے ڈیوٹی بچاؤ دی سی جدو حضور پاک شریف سن مجمع ود کے جدو نبی قریب کریب سی نبی جانا سی سانو خطرہ سی میرے نبی نو ٹھنڈا نہ آ جائے نبی نو تھکا نہ لگ جائے سڈے نبی دا دے دے دے پیر نہ آ جائے عمر نو بندے ہٹانے پی کدی ادھر تھکا مارنا پہنتا مارن سی کدی ادھر تھکا مارنا پہنا سی کدی بک بھی مارنی پہ بندے بھی پیش کرنے پی سخت بھی بولنا پھر تھوڑا جہاں شکار ہو رہا ویسے ہیدہ ہو کے سنتے ہو یا تعین گل ہی سمجھنی بالکل بالکل دیکھو نا روٹی بالکل سادہ کر سمجھو بھی آئے گی. تو اللہ کی عمر نبی سرور سرکار خبر پہ سن پتہ لگے کہ ایک کپڑا لاہور یا کراچی لبیا کہ جس کپڑے نو مدینے کے تاجدار کا ہاتھ لگا میں پرل دی گل نہیں کرتا میرا ایمانے سنی نوار بھی کراچی افراد کنے سو سال بعد چاہکے ہوں ہر ہارے کی کوشش ہوں زور دفاق ہاتھ لگ جائے حضور پاک دے کپڑے نو لگ جائے نہ لگ جائے آپا نہ آ جائے آپ کے پیر, پیر نہ آ جائے عمر پاک فرما نے میرا مزاج سخت نہیں سی مگر ادو سختی نجے کبے کرنا پہ مزاج سختی ادھر اپنی ڈیوٹیاں اللہ تعالی آپ کی ڈیوٹی حضور پاک نے اپنی جتی شنی نے نہ پاک چا کے اپنی کچھ مجمے تشریف لیا بندی کرنا جی بڑے لوگ تشریف لیا استاد صاحب تشریف لیا ہیں مرشد کریم تشریف لیا رہے دی ڈیوٹی لگی ہو لوگ ساری مجبور سی تا کہ ہزور تکلیف نہ پہنچے آپ نے فرمایا بارے حلت گمان نہ کریا جی عمر دا مزاج سخت نہیں نبی ادب نے عمر نو سخت بنا ہے ہاتھ کر کے دوبارہ میں دوبارہ گل میری سمجھ آ رہی ہے سونے آپ نے فرمایا کہ اصا خود سخت نہیں مجبوری ایک مجبوری سی کہ اگر سختی نہیں سا کرتے نبیف ہوتا کر کے لوگوں سونے جی خیرت اپنے آسمان آج امت آل بنیا سمیر اس سختی مجبوری مزاج نہیں سختی کرنے دے بزرگ اتنے آلہ کردار والے لاہور دس دینا پھر پتا فوج مجبور ہوتی بیچارے حکم تو نے اپنی جرتر جو ہے گولی چلائی نوجوان شہید کر نوجوان زمین تے ہے زمین نوجوان میرا نو نوجوان دی ادان پڑھتے شہید ہوئے شہید ہوئے لاشا فکدیا ریئیں نے ادان پوری کر چ اور انہوں نے تعنات والے دسیا لو گو سڈا جینا مرنا دنیا مال دولت عورت دی خاطر نہیں ہے سڈا جینا بھی مدینے کے تاجدار دی خاطر ہے سا مرنا بھی مدینے تاجدار دی خاطر ہے انگریز جی وجہ والی کہ جانا ازانا کی خطر جانا لگاؤ ہر دن در ٹی وی چل رہے ہیں کہ دروں آزان دی آواز بلند ہوئی ہے ڈراما چل رہے ہیں یارو اس وقت آواز دی میں ٹھیک کر دیتی جان دیئے پر میں کچھ پیار راب دی آزان دا ہوں یا ڈرامی دا ہوں دا صحیح خوب ہے تو کو شعار صاحب پتہ کا کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں سونے پر انتظار اللہ اخبارات روڑیاں گند نا یقین نہ جاؤ تن اخبارات نظران کے ہوئے گا، ہوئے گا۔ سجنہ اسلام تے شہید ہو کے نوکے قرآن ہو ٹی وی ٹی وی ہزار پچی ہزار تی ہزار کنجر کا ڈبا روزانہ صفائی ہو رہی ہے کٹا کی د جا نے آنا سونیا اللہ دا قرآن پرانے غلاف دے اندر لپیٹ کے ترکھیا ہوئے سال لنگ جامعہ انہوں کو پڑھا نماز دے تیارنا ہوئے سونیا جدہ مسلمانہ دی ای حالت بنی ہوئے ای حالت بنی ہوئے سونیا کلے تو کھوٹی نہ سکتا ہے اے بچارہ دور دا پھر دا اکھارو اپھتو کھوٹی پھر گئی محبت ختم ہو چکی ہو کوئی خیرت ہی ہو اے کوئی بے گا کرنے نو فلمیدمس آرسا خالد آرس اس تے مولا مشکل کوچھا دی وارثاں اسا وارثاں تے قطب ایبنے مسلم دے وارثاں اسا وارثاں تے طارق ایبنے زیاد دے وارثاں اسا وارثاں تے موسی ایبنے نصير دے وارثاں اسا وارثاں سلطان صلاح الدین ایوبی دے وارثاں اسا وارثاں تے سلطان محمود غزنوی دے وارثاں اسا وارثاں تے باب فرید دے وارثاں اسا وارثاں ادھر ویکھ او جڑے میدان دے اندر خلو دے چھکے تے چوکے مارن والے نے اسا انہاں دے وارث نہیں ہاں اسا انہاں دے وارثاں جنہاں تلواراں چلا چلا کے کافران دے ایک ایک میدان دے اندر نا نا تلوارہ دوٹ چھڑیانے جزبہ آفستان نیا او دسلیہ مسلمان اگر دنیا دے اندر مقام اگر دنیا دے اندر نام اگر دنیا دے اندر عزت حاصل کرنا چاہنا ہے او کافر دیا جہازہ نالی محمد مصطفیٰ دیخات پر روڑیت رول نالب نہیں ہے ਤਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਗੁੱਸਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੇਬਾਨ ਤੋਂ ਫੜਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤਕਰੀਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਚਲੇ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਖ ਦੀ ਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਮੀਦ ਤੇ ابتدائی جن مسلس بھی کچھ نہ آ جائے گی چلو ایک بار پیر بہو پہلے شیر پڑھ لی گلا کر سا پیر بہو فرماند ہے بے بسملہ اللہ سی ملا دھے ات عالم سارا ہوں و بے درو آہ بولو ایک پرچاری نہیں تھی لبیاں لو ہر ہر ہے دیندار رب رب مسئلہ سمجھنا چلا میں <سؤال> <سؤال> انسانے مشرق میں پتا بھی تو لگ وسیلا کد کلندر پاکیلا کدی بابے فرید کا وسیلا مول جی گر اس کھوپڑی بچ مغز ہو گئے جنہوں نے ماسکا دعا ہی منگنی دعا کی ہے مغز مغز تو میں کام بھی تک شادی نہیں ہوئی جنانی آئے گی بعد پروگرام ہوگا میں ایری تو سٹ واج میں کیا جنانی کا وسیلا کا رب نو کرا می وسیل من قائل نہیں تیار میرے ڈیڈ چا مولوی موٹا آپ اتنے جدو گلی دور پتہ لگے تو ہی دالا <سؤال> پہ جانا ہے جہاں نبیا مرییا نو نہ خود عمل کرو رب کو ربا میرے ٹھیکے پا سال بھی پتا لگے تو عید والا پکی ہو گئے نا تو کو گیا دے کال مسلک ہوں میں مثال ہر سادے بندے مثال ہے کہ کھوپڑی گل اتر جاتی ہے جنابی مغز ہوی سمجھ گیا ہونا جنابڑی چغز نہیں جنہ دی کھوپڑی مغز ہو گل مجھے ویسے میں بخاری شریف مسلم کٹھی کتاب رکھی کہ میں مکان بنوایا بارو نا وی نہ سونے جہاں بلب لے کے آئے سونے سونے بلب پانچ بلب لیا خا لیا مشین وغیرہ لیا کے رکھ دیتی جذبات بھی چلو سارے بٹن نپ کے سارے بٹن نپ کے بلب جگہ میں بلب کیوں نہیں لینا میں میں کن قریب کیتے لگیا یہ بلب اوی نہیں جگنا پہلے تینوں لوگ پہلے کی کرنا ہے اے بلب چکد ہے ویرنگ ہونی چاہیے بٹن ہونے چاہیے پر جنی دیر تک کنکشن کنکشن نہیں تک بلب روشن میں ٹکانے لیا گا تک لفظ محسوس ہو سکتی نہیں بولیا بنتی کتنے پتہ نہیں چاہنا خیر پریشان نہ کوئی مسئلہ نہ بولو میں میں بندہ واقف ایک بندہ ڈگ رہا بولو کدھر بمبنا مارنے بھی خیر ایلوی اللہ تعالیٰ میںرک دے لائ برا کنیکشن خراب ہو گیا ہوا کہ بن دے ضرور ہے ضرور ہے پر ونڈی نہیں میں ہر ہر علاقے اندر بجلی گھر بناؤ کی ہوئے ہو بجلی گھر بنوایا ہوئے میرے بس میرے پیشاب کا میں آ گیا بجلی گھر السلام والی رہی میں بتی ہے پکیج مشین ٹرانسفارمر رکھا ہوا ہر علاقے رکھے ہوا ہے بولو صحیح ہر علاقے ٹرانسفارمر رکھے ہوا ہے اصا کنیکشن پر درمیان اندر میٹر آستا بھی ہے خاطر نہیں ہاں درویخ میں بچلی گھر آیا اتو نہیں ہر علاقے اتو لبد ہے وہ سجنا یہ درویخ ایمان والا ربرگاہ پر جہاں اندر جانے آنا، جواب ملتا ہے بندہ ضرور ہے پر بندن واسطے ایسا میںگاہ را پر بنڈ واسے اپنے یار بنا چڑیا پر جدو اتے جانے آ ٹرانسفارمر پی ہوا ہے دنیا کا نور اگر نہیں لبدا العالمین والا نور رب نبی اور رب دخیر نہیں لب سکتا تیرے در جو پھرتے ہیں دربدر پھرتے ہیں و دے دا در قسم خدا دی کر کے آنا رب تک نہیں پہنچ سکتے ربی بھی ہے او دنیا والی اصا بھی لبنے آ جا سارے بوائے ہوتا ہے رام دے ایمان دا بھی لگ جائے گا کہ میرے نبی نے میرے نبی نے صحابہ نے منع رنگ سبحان تو جنی گی تم آئی نہ چار پانچ دے بابا جی میرے کام نہیں جتنی سہالی کھڑے سجنے العالمین گلا لین القریم دا خوران پہلا پڑھنا پڑ اس بعد نبی فروغ سنا اور صحابہ داخی دا سمج آ جائے گا مرا رب العالمين فرماتا واللهم من ظلموا الانفسهم جاءك فاستغفر الله واستغفر له رسول الله وجاد بول الله برحيمه اپسلوتسا بھی بول الله اطرا میرے رب العالمین جلا مجل کریم نے خورانے مجید فرقہ میں حمید کے اندر ارشاد فرمایا ویز نوسا لوگو جنیا جانا ظلم کر لو اپنی جانا کر, کر لو کیا مطلب اپنے رب نو ناراض کر لو رب ناراض ہو جائے یار نہ پھر تیرے دروازے تجائیے فرمایا نانا جاؤ جدو رب ناراض ہو جائے سڈے یار جی بوے پہ آ جایا گے جدو ربلا لمی ناراض ہو جائے قرآن فرما جا ساڈے یار دو تیا جایا جے ناراض کون ہوئے ربلا لمی جلہ مجدو کریم ہوئے پر فرما ہے یار بوے پہ آیا جے یا اللہ جدہ تیرے یار جگہ آ جا گے پھر کی کریے فرمایا پستا فر اللہ وسط فراہ فستاگر اللہ, فر اللہ، دو دو سو سول جے اگر یار نے نیڈی بارگاہ ہاتھ اٹھا کے تڈے واسطے معافیاں منگا میرا فرماتا فرما سڈے یار نے ہاتھ اٹھا دس بناوا بل نہیں ویخنا یار دے اٹھے ہاتھا والے ویخنا سجنا درمیش غور کرنا جڑے آخری نے نبیا کے موہے تک کی لین واسطے جانے سوال پیدا ہوتا ہے ناراض رب ہوا ہے رب اپنی بار گاول نہیں بلا اپنے یار دی گاول آتما نے لوگ نو دسیا جا رہا ہے ملے وچنا رہ جایا جے پھر دے یار تے پر جا اے جے سمجھیا جے میں مولا دے بوے آ گیا ہے بھی بولو سنو قرآن وور کرو نب ہوئے پر رب فرمانے یار جب تار ہاتھ اٹھاوے میرا تمان ہے آخر ہے میرے نہ لایا جی بس عشق کی گل کر لگیا ہاں پیار کی گل کر لگیا ہاں میرا دی مان آخلا نمی ناراض ہوئے ناراض ہونا چاہے آدھے سونے کا در و کھانا چاہتا ہے وہ دنیا لو جی سل کچھ لینا جے پھر ساڈے یار دے تی آ جایا جے حالانکہ معاف رب نے کرنا ہے چرم رب کا ناراض رب نو رب ہے ساڈے یار دے بو تیا آ جایا جے ساڈے حبیب دے بوے تیا آ جایا جے اگر ساڈا کمنی والا ہتھ اٹھا دے گا اسا اساں ویخنا گناواں بن نہیں ویخنا اسا یہ ویخنا اے اے, اے, اے, اے, اے نہیں ویخنا جرم کرن والا کون ہے اسا اے ویخنا ہے ہتھ اٹھان والا کون اے قران دی ایت نو پچھلی مثال نال ملایا ہن صحابہ کرام دے نزدیک میرے آقا دا مقام کی ہے اج کئی آکھدے نے میں انہاں دا نام لینا نہیں چاہندا جڑے آکھدے نے محمد یعلی جس کا نام ہو وہ کسی چیز کا مالک کو مختار نہیں ہے جن دا نام محمد ہے جن ہے وہ کسی چیزہ مالک نہیں ہے میں پچھنا وہ مولوی سہباد گھر دا تو مالک ہوئے اپنی دکان دا تو مالک ہوئے اپنے رقمیاں دا تو مالک ہوئے مدینہ دا تاجدار جتی خاطر میرے مولا نے کل قینات بنائی ہے وہ ذر برا بردہ مالک نہ ہوئے اے بڑی ہٹ دربی والی بات ہے بڑی زلت والی بات ہے اے بڑی کمینگی والی بات ہے وہ رائم نے آخوائے تعنات بنان والا رب اور ربلا نمی پیار کے اندر تعینات دے چوڑی سینہ ٹھار کے میری گل نیا جی سمجھ آ رہی ہے اب بخاری <melody> شریف میرے ہاتھ دے اندر میرے آخ نامدار مدینے دے تاجدار سنیا کسی تر کچر اچھال نہیں آیا بس تینو دسن آیا یاد رکھ لے اہمیں کسی دے پرا پہ گھنے دے پچھے نہ پہ گیا کر تیرا کی احمد رضا تو نہیں آیا تیرا کی دا دے مدینے دے تاجدار تو آیا ہے آ اسنو احمد رضا نہیں بنایا مدینے دے تاجدار دے غلامانے بنایا ہے تے احمد رضا نے اگے بیان کی تا روایت روایت سنیا ایمان جی دھر جائے گا امام, امام بخاری بغیاری. اے جڑی روایت سنان لگیا ہوں اس انجام انجام انجام انجام انجام روایت نو اپ نے کئی تھواں بیان کیتا ہے میرا ایمان ہے خدا ہے امام بخاری نو اس روایت بیان کردیاں بڑا سواد آیا ہووے بڑا سواد آیا ہوے تا کر کے اپ نے نو کئی تھواں بیان کیتا ہے روایت حج موقع آخری حج میرے مدینے داج دج تو آپ نے فرمایا یعنی سال تو پہلا بھی گل وسال آپ کا ربیو ابل شریف دے اندر ہویا اس پہ جا زل حج شریف دا مہینہ آیا میرے آگے نام دار حج کرنے تشریف لے گئے ایمان دسو حج کیڑے علاقے حجی میرا پاپی نہ دہاڑ آئے آپ نے خود بائی رشاد فرمایا کتنے رنگی تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے گرد تیرے یار پیارے ہوں گے سجنا درمی میرا پاک مدینے دا تاجدار عید کا دیہات آیا ممبر تلوا فرما ہوئے نے خطاب شروع فرمایا ہے توجہ خطاب شروع فرمایا میرے نبی نے اپنے یاروں کو پچھے آئے ذرا چا کے گل سنیا آجے اگر گل دے اندر سواد نہ ہوئے تے فقیر ذمہ دار ہوئے گا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے یارو ایو ایو من ہادا اے دہار کیڑا اے اے دیہار اے دن کیڑا ہے حضور پاک عید دا خطبہ پڑھ رہنے قربانی والی عید دا خطبہ پڑھ رہنے اتھے نکے جبالوں بھی کچھ آ جائے وہ بھی یہ جواب دے گا کہ جس دن عید پڑھیج رہی ہو بھی قربانی دی وہ دو دس سلحج شریف ہون دی ہے پرسد کے جواں میرے نبید کو۔ میرے آخدار نے فرمائے او میرے یارو اج تارا اگو یارہ نے کی ارد کی نجپالا سانو کوئی پتہ نہیں رب تب کا رسول مدر جاننا ہے در ویخنا سجنا میرے مدینے دے دہ نے فرمایا یارو او منہارا یہ تین کہڑا میرے نبی یار نے جواب نہیں دا دس جلحج شریف درج کر دج پا ل سانو کوئی پتا نہیں رب ربال ج میرے نبی نے فرمایا کیا دس جلح دن جی ہجو اگلا سوال سنے پر مئیو شہر اے مہینہ کہڑا ہے سجنا ادھر دیکھ جس مہینے دے اندر جانور ذیبا کیتے جاتے نے قربانی والا مہینہ بچہ بچہ جاندا ہے ذوالحج شریف دا مہینہ ہوندا ہے پر یاراں نے کیا خیالج پالا سانو کوئی پتہ نہیں مہینہ کہہ رہا ہے اللہ تے اللہ تعالی دے رسول بہتر جاندا ہے نتیجے گا کھل جان کر سنی مسلک وعدے ہو جائے گا میرے نبی نے فرمایا اللہ کیا زلحاد شریف دا مہینہ نہیں اردگی کلا بلا کیوں یار اللہ زلحاد شریف دا مہینہ میرے نبی نے اگلا سوال کیا تیجا سوال شہر ہے وہ یار میں میرے پتا ہوبی یار پتا نہیں نا میرے نبی نے فرمایا یارو سوئے شیر کہا ہے اگو یارا نے اللہ, اللہ ہوا رسول و عالم اللہ تعالی بہتر جان دے اللہ تعالی رسول جان دے سانو کوئی پتا نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا کیا ہے مکہ نہیں ہے یار ارد کردے جی یار رسول اللہ مکہ ہے وہ یار ادھر ویخنا سوال پیدا ہوتا ہے لوگاں نے سہاب کرام کو پوچھا تہو پتا نہیں دن کہڑا ہے کیا تہوار پتا نہیں سر مہینا کہڑا ہے کیا تہوار پتا نہیں شہر ہے نبی نے جواب دکھ کا مجموعے مہینا کہڑا ہے سنو یہ بھی پتا سی شہر کہڑا ہے پھر جواب کیوں نہیں دنیا جباب سنیا جی دیر آپ کر زبان جی نبی دے یار فرما یارو سانو یہ بھی پتا سی دن کیڑا اے بھی پتا نہیں ہے امام بخاری فرما ہے نبی یار نے فرمایا ہر شہر کا پتا سی پر یہ پتا نہیں سی یار بھی مرضی کی بن گئی ہے سجنا درویش نبی یارا کا جواب سنیا جا کتنے رنگی نانا ایک ہو پڑھنا بھائی اسلام کا مکہ بٹھا دیا اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھائے دیا ہے اپنی مث ہیں مصطفیٰ محمد مش کے پا کے سب پھول سمد مفا کے پا کے سب پھول سے جو بل پانی بھی رہتے مرجا یا نہیں کرتے سو جی گل رہی ہو گل سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ ایک بار ساجدار فرمانے نظارا سانو پتا تو لگ گیا سانو تیوہار دا بھی پتا سی سن مہینے کا بھی پتا سی سنو شہر دا بھی پتا سی بس جواب اس واسطے نہیں دن پتا نہیں دی یار دی مردی کی بن گئی مکہ مکا یار دی مردی مدینے گہن کی بنی ہوئے اص آخ دس تاریخ نبی دا ارادہ پندرہ کا بنیا ہوئے زلاحج دا مہینہ ہے نبی کا ارادہ محرف کا بنا نبی محر رب دا مہینہ کسے دوڑے مائعے نہیں پڑیا رب دران تبی کا فرمان سنا رہا توجہ نا نا نا دا. یار صحابہ او نا صحابہ دی پر بولے کیوں نہیں ہو سکتا ہے یار دی مردی بدل گئی ہو مدینا فرما دیتا پھر مکہ مکہ نہیں رو گا مدینہ بن جائے گا Hmm. بولے تا, تا نہیں پتہ نہیں <amment rolls> <Alabama> <overcoming that> بولے نہیں پتا دن کہا پر یہ پتہ نہیں مرضی سمجھ آئی نہیں خود آپ کوئی میرے ہاتھ کتابیں حرا ہاں کی گل کر رہے نے اشرف پہلے پیر شیر سنو بولو سر پیر بہ برما કે હો મેરા બેલા યડી યઈ جت کر کے او پیر جنو سونا پی رام بہت بنے لگتے کر کے لفظ ایک دن حضرت کرام کے بیٹھے ہوئے نا گاہ ندرت نے دیوار تو نی جا ہوا ہے آپ بیٹھے ہوئے نی آپ نے اندر نگاہ ویخ لیا کی ویک آئے ایک, لگیا ہے ایک جہاز لگیا ہے ایک جہاز آپ نے اوتے بیٹھ کے آدھی اندر طاقت دور وخایا جہاز نو خرخ ہون تو بچا لیا سنیا درمیش تدلوب بن ہوں میں اشرفی تھان بھی رکھ رہا ہاجی مدا دلہ مہاجر دی حوالے گاؤں پاک بیٹھے ہوئے سن دیوار کنیا ہے جڑے مولوی آخر نے دیوار تو پیچھے دا بھی نہیں ہو سکتا نبی لو اتیا پا ہے آپ کمرے بچ بیٹھے ہوئے آخر جہاز پہ ڈبد بیٹھ کے جہاز نو ڈبن تو بچا لیا ہے وہ سجنا اگر یہ گل اشرف تھانوی تھانوی کرے تو مشرف اگر یہ گل حاجی بہ دلہ مہاجرمکی کرے مشرق منجوپ لال میرے کسم اگر یہی گل آدردار کرے وہ بھی مصرت نہیں ہو سجنا جدو تم انہوں گا کرو تارو آخ تسا خیر اللہ نو فریاد رس سمجھتے ہو سا غیرہ کو مدد منگا غیرہ کو مدد منگد مشرک ہو جا اخنے ضرور مشرک ہو گیا پر جہاں فتویٰ تلا نئے اشرفی ساڈے جا ہے تو ناج مدا در مکے مکی داؤ وہی دعالے آن مشرک ہو جا پھر یاد رکھ لے انسافیا ربلا نبی نی جاندی جاند کتاب تو پتا لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا شرک والی فرما میرا دل کی کردہ تقریر مقام اے درویخ تو آلے آلے ختم کیوںکہ بائیاں مڑے چیڑ رکھ کے قرآن پڑھتے کوئی مسئلہ نہیں پیچھے را کے پا لا گا کسی قرآن اے میں کیوں اگر رکھ کے قرآن پڑھتے نے میں آخر میری وہ جھگڑا مکران دیا آس اگے رکھ کے نہیں پڑھا گے اص پیچھے رکھ کے پڑو میں <g fishingauty> مولوی صاحب جی کلے نہیں کے بریلوی کتاب نہیں ہند نے فرمایا کہ آ جا ہم نزدیک جمعرات کتاب اے یا تب ر کن ہوتی ہے جب ختم ہوئی ختم ہوئی تو پر رو کن دود لایا گیا اور بعد دعا کے کچھ حالات مصنف بیان کیے گئے تے فرمایا آن نظر و نیاز علا جرہ طریقہ ہے نا یہ تے پرانے زمانے تجاری اور نوے زمانے دے لوگ انکار کر رہے ہیں مشرق بنے قبول جیڑی گل پہ کرنے وہ اصا نہیں کی گئے جذبات جذباتی جملے نہیں حقیقت میں آنکر نہ گیا اگر ایک کتاب پرنے بینیاں دی نہ ہوئے ایک کتاب ساتھی ہوئے توٹے توٹے گھر کے تے چوکتے سٹ دیا جے اگر ایک کتاب پرنے بینیاں دی ہوئے تے پھر من لگیا جے او نائمے خامخواہ لڑائی جگڑے بنائے ہوئے این اقیدہ ہوئی سچا ہے جنہا سن نہیں اپنا گیا میرے علی اپنا I didn't get out. ایک دن حضرت غوث العظم اولیاء اللہ کے مراہ بیٹھے ہوئے تھے ناگاہ نظر بصیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز قریب غر ہونے کے ہے آپ نے ہمت و توجہ باطنی سے اس کو غر کونے سے بچا لیا تم سدم نہ آ جانا گلا بہت گالا شالا نہ ایک اور سنانا گل اس کتاب وچو پھر اس کتاب وچو کہ گل سنا کے پھر اپ مقاد دے ڈیرے کر دیاں توجہ ہے در ادا او کرن بولو سبحان اللہ لنگر مبارک ہو تواڈے نا سبحان اللہ جیڑے اگلے بول رہے ہو تواڈا فون تے نہیں کٹ لیا اگلے بول رہے ہیں قسم خدا دی دا فون نہیں کٹیا تساں بھی بولو کہ ادا فون سبحان اللہ لا بی اے ہن نمبر نہ ہو جائے ناراض اے صفحہ نمبر جی سو ہے بولو اسا جو آکھیے رب دا ولی بڑا بڑا کچھ کر سکتا ہوں دے رب نے اپنے ولیانوں بڑیاں بڑیاں تاختہ دیتی انہوں نے وہ آخ دینے ولی سانڈے بر کے مجبور ہوں کچھ نہیں کر سکتے ہوں پرے دروے خاجی صاحب دیکھ رہنے جنے رب دے ولی ہوں دے او انسان تے انسان کتے آتے نگاہ کر دینے او ناموں میں کامل بنا چھر نے۔ انسان انسانے انسان گئے, اے گئے آخ دینے دے آخر دینے شرک تل سیدھا کرنا ربلا لمین کام میں آخنا یہ شرک ضرور ہو گئے گا پر سجنا یہ شرک سہی نہیں وڈیرے بھی کر گئے دے فرمان اگر سلامت نہیں میں دعا کرنا موقع ملے ذوق سلامت ہو جائے تاکہ حضرت ایک ایک کتا وہ ایک کتا سامنے تو گیا آئے آپ کی نگاہ کتے پھیل گئی ہے لفظ میرے نہیں ایک کتا سامنے سے گزرا آپ کی نگاہ اس پر پڑ گئی توجو توجہ،, توجہ لفظ سننا دے نگاہ پڑ گئی اس قدر صاحب کمال ہو گیا اور بابے فرید نگاہ خاجا نیان کمال ہے نگاہ کی میں گل کرا گا پراو انصاف کی تقریبا یہ جی زبان لیں. پر میں صرف ماڑا جہا چپ چھپ آئے کوئی نہیں ابھی تو خران بھردے ابھی تو خران پڑتے ادھر کے کرنے بھی تو پاسے سی اس پاس آڈر وڈیر جلحے تے شرک انہوں نے ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਹਾਜੀ ਇੰਦਾਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹਾਜੀ ਇੰਦਾਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਥਾਨਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹਾਜੀ ਇੰਦਾਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ دار العلوم دیਓਪੰਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮুরিਦ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਮ ਸਰਕਾਰ دیکھو نہیں بنتے پتا نسنا بڑا سیاح جی ماڑا ٹکر جائے نا بولیے بہت گلا کری میرا بلڈ سنی دی بارے چراغ چراغ روا رہا ہونا کتابیں کھڑ کر لا سا نے گونی کی خیال ہے سرکار جتیا چکن ایک دو گلاس نا مضبوط ہو گلا مینو ایک گل یاد آ بابا تین پتا لگیا فرمایا جی مسلک کا تین اپنے مسلک دیکھ اگر دوجہ مسلک جا ہوں تیرے اندر خیرت, خیرت ہوں دی وہ سننی ہو کے بھی خیرت بنیا بیٹھے بنا قسم خدا بھی کر کے آنا درنا کبرانا یہی اقیدہ تیرے جنت چلائے کے جائے گا میرے نبی دینا دی دی تعلق نقائم فرما چھوڑے گا اس قدر با کمال ہو گیا کہ شعر دے جنے کتے سارے پیچھے پیچھے یار ایک گل ایک گل توجہ توجہ دی نگاہ سارے کتے اون تے نہیں ایک کتے اون نگاہ پئیے دوجے کتے اون نگاہ نہیں پئی او پیچھے پیچھے انہاں دسیا این دے نگاہ بہ گئی ہائے سارے گرد ہلکا بنا کے سیر نیواں سٹ کے بہ جانے بھی پتا لگ گیا ہے نگاہ پہ گئی ہوں کتا رہا کتا دو تین حوالے پیش کیے اگلی کتاب لکھی ہوئی بار کچھ لکھا حضرت مولا نام کہ سکھ پہچے تو ساڈا نبی ساڈی تکلیف دور مشرک اپ بھی تھوڑا پھیرا پا رہی ہے کتاب گنا لوا جی پچ نہیں بار پچھلے برا بھی بول پاؤں گا کیونکہ جتی چکن دا پروگرام تو بنیا ہو پوری گل کی انج مولوی جائے اور مولوی فخر الحسن صاحب گنگو ہی ان درمیان معاصرانہ چشم چوری کیا مطلب ایک مدرسے سن میں اچھا اور اس نے بعض حالات کی بنا پر ایک مخاسمہ اور منازعہ کی صورت اختیار کر رہی ہے مولوی صاحب ہونے قریب سیکے کے دجھے دیگری باندھ پڑھنے اور مولوی محمود الحسن گو اصل جگڑے میں نہ شریک تھے نہ ان اس قسم کے امور سے دنچس بھی تھی مگر, مگر صورتحال ایسی, ایسی, ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے جان جانبدار رہنے کے کسی ایک جانب, جانب گئے اور یہ واقعہ کچھ طول پکڑ گیا سنو اپراؤ اپرا ایک منٹ سرکار سونے کلے کتنے پی بیٹھے یار ایک منٹ میں تقریر مقاب ایسے جلدی دینی ہے جنہ نے اٹھنا مہربانی جنہیں جانا لے جاؤ مین دہ پندرہ منٹ ہوگا بیٹھن کا دروازہ رو ایک منٹا رو ہاتھ بننے مسلک اور جی, جی گلا فکیر کر رہے ان جبانوں سن تعالی فروخو کرا لالچ نال کرنا انشاءاللہ اللہ اللہ رسول امداد دی رضا گل گالے رکاوٹ کیوں بنا دو گل سنو سنو سنو یہ لکھے ہویا ہوا واقعہ لمبا ہو گیا تے ہائے ہائے ایک دن صبح صبح دی نماز صبح مولانا ربی رام نے مولوی محمود الحسن کو اپنے حجرے میں بلایا جو دارو بند میں ہے مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کباڑ کھول کر اندر داخل ہوئے موسم سخت سردی کا تھا مولانا रफीउद्दीन صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے میرا ا روئی والا جڑا لبادہ اینو ویکھو ویکھیا گیا تے او تے بھیجیا پیا آکیا آ کیا واقعہ اے ہے میرے کول ہونے ہونے مولانا ننوت وی رحمتہ اللہ علیہ جسد ان سری نال قبر وچوں نکل کے ائے نے سنو ایک بار گل کری سن لو ٹھنڈے دل میرے کول مولانا ننوطمی رامت اللہ تعالیٰ لے جستے ان سریتے نال تشریف لیائے نے جن دی وجہ نال میں نے انہا پسندہ آیا ہے سردی دی وجہ نال میرے کپڑے تر بتر رو گئے نے انہا میں نے آکے آکے آئے کہ محمود الحصر انہوں کہہ دے کہ اس جگڑے میں شریک نہ ہوئے اس جگڑے میں شریک نہ ہوئے تھلے ہاشیاں سنیاں جے اشرا پلی تھانوی تھلے آشیال آنکھ دا کہ لگدہ انجے کہ آپ دی جری روح سینا روح ان نے ایک جسم تیار کیتا آپ دی احسن قبر ویچ کہ آپ دی روح نے جسم بنایا بنا کے دی روح دا اثر پایا کہ آگا دارالعلوم تیوں تے اندر او سنیاں میں غیرت سوال کرنا اگر نبی امداد واسطے آ سکتا ہے شرش ہو جاندہ جی کاسم نوت بھی مدرسے جھگڑا ہونے چسم نا سکتا ہے امداد جھگڑا ہو گیا لڑائی ہو گئی رولا بن گیا مشکل پیش آ گئی ہے کاسم نوتوی اپنی قبر نکل کے آیا ہے تاکہ میں اپنے پیڑیاں دی مشکل کشائی کر دے ماں اونو قبر اچ کنے دسے آئے او جھلے او بات مالوینو اگر قبر دے اندر اپنے پیڑیاں دے حالات تدہ علم ہو سکتا ہے اگر سنی دکھ نال غم نال اپنے نبینو پکارے مدینے دے تاجدار مدینے دے اندر بھی علم ہو سکتا اے اگر, اگر رکھیا جائے، نبی آئے، کرے، بندہ ہو جاتا ہے آخو سونے رب ہدایت دے تو مولوی کی لکھ گئے نی داروں بگر لڑائی ہو رہی ہے قاسم نوتوی نو خبر پتا لگ گیا <تصفح> اشرف علی لکھ قاسم نوتوی صاحب نے کہ کتاب لیا آپ نال آئے نوال جسم کی قبر پھٹی نہیں جسم میں باہر نکل آیا اشرف علی تھانوی تھلے ہاشیہ چ لکھدا اے آندا اے, اے ساڈے مولوی صاحب دی جڑی روح سی اونے پانی مٹی ہوا نال جسم بنایا اے آسائے دے کہ پیدا دے دے دیکھ رہنے روح پارے روح نے طاقت جسم بنایا ہے روح نو پایا ہے ماڑا قبر لڑائی مدرسے چوی قبر چاہتا لگ جائے جسم بھی باہر آ جائے قبر بھی نہ پاٹے قبر کیوں نہیں پاٹی نکلی رو سی آپ کی روح نے سنیا نکری کی نظر آ جانا دربار دربارہ جا رہے لومڑی جانور لوٹی وہ لے کے ہائے ہا ہا سونے غور تو کر جبی قبر چو نکل کے آ سکتا ہے تو سا مدینے تھا غلام کی بال واسطے جاتی نہیں ہن اپنے پندرہ بیان منٹ بچوں تقریباً دہ منٹ ہو گئے پورے دہ منٹ جو ہے پایا اور سب نے بات رہا دیکھو نہ گل سنو گل سوا تقریر دعوت سونا یاد رکھ کون علی مشکل شاہ آپ نے گل کی سورمت وجہ پیار کرنا بولو سہارا لا تارونا اری مشی گرما فرمایا تیرت نہیں فرمایا تیا نہیں چھڑک رہے فرمایا تر تبدارا نو, نو, نو تر جانا خیر بندے ان خیرا ویکدی نمائیا تہو کیوں نہیں آ میرا کہ عورت خیر بندے نگاہ پہ اور بندے خیر اور نگاہ پی جائے الی بھی گبارہ نہیں کرتا پڑھائی پڑھائی نہیں پڑھائی پی نہیں سکھاند پڑھائی خیرت سبق دکھو تہن علی دے خیر جلال پورا جلال پور پیر سالا علاقے سردار ذانی شرابی اے سد نو بلایا سو بلا ت آدی نکاح آدیری نکاح دے انہیں آخیا میں سید علی دا ہاں میری خیرت گوارا نہیں کردی تھی شرابی انہیں پھر تیار عزت گھروں چکوا لوا گا سید خیرت والا تھی گھر والدہ ہو رہا اپنی ہمشیرانوں لے کے بھجی آئے پچھوں گھوڑے لے کے بندیاں پڑ پہنے جنہوں قریب آئے نے سید نے پتا لگیا میں پھڑیا گا انہیں خیرت نال زمین میں بیکھی آئے زمین تے پیر مارے آئے ہیں زمین نواں کے آئے ہو زمین آہا آج تھانی دے گی عزت رسول پر باد ہو جائے گی کیا مطوانے دن رب العالمینوں کی موقعیں گی اے نگر کی تیئے زمین بھج گئی ہے اور سید زادہ سید زادی زمین چتر گئے دے اور نہ خرک ہو نہ گوارہ تے کیتا ہے پر بھین ہو غیر دا ہاتھ لگ دا بے گوارہ نہیں کیتا سجنا یہ سن سارے ٹکیا جنابے والا عزت روا دلا چڑیا کدی فصل پرائیویٹ سکلوں کدے دفتر جنابے والا بسا دے اندر وہ سجنا جڑا مسلمان ہوں وہ سکی روٹی گزارا کر سی پر کدی عزت خیر نہیں بزرگری فرمانے ٹی ویا گھر چلیا یہ بیبیا نکان آدھی بہن خیر بندہ نام لینا بھی گبارا نہیں سر کر بابا جی این غیرت وڈیا سوال پیدا ہوں یا نہیں ہوں دیکھو جی بند واعدے کر گئے چلو اللہ تعالی بندو گھر مکان لگیا تص جی میں سمال لینا تین گھنٹے نہیں پوری رات اتنے گلے مسئلہ نہیں ہوتا توجہ سوال پیدا بس سوال جواب دے کیوں مکلت سب سمجھ اللہ ملک کے ہوگئے یہ درویہ کو اللہ تعالیٰ قرآن نے چکے گال کر گیا وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ نے جرے جانور بنائے نے اِنَّا لَكِ تَوْدِ بَاسْتَ بڑی سمجھداری دا سمان رکھیا ہویا دور کریا جے دیکھ اللہ سمجھے یہ اللہ تعالیٰ نے حلال جانور بھی بنائے نے ایک بارہ تھوڑا جوڑنا لگا بندیا بچا راب نے جانور فارم پیری بھی چور کروسی ماتی نال جی کوئی دوکڑ آ کے کلو جائے گوارا نہیں کرتی بندیاز بنایا رب نے مرغیاں سارے دیکھو ناسی مرغا ہے ان پوری پی پائی بائی بي تو شروع لا کے کڑوتے رہو تارو کسی پاس دی آواز نہیں آئے اچھا گوتہ جا فارم ویلی ہے وہ شانا بچھانا جڑا ساڑھا دیسی کسوڑے ان پورے کپڑے پائے فارم بے لیے ان پینٹ پائی دیسی تیار دی ربر نال چھ مہینے آ جڑا فارمی نا سینس لگیٹ چالی دن دی تیار ہے ہو غیرت ہوبیت نہیں روس انسان و تربیت دی اندر سینس دی دی دی ہو جاوے غیرت یونیورسٹی ملاوٹ ہو جانی ہے وہ اے بھی نہرت گئے نہ گل یہ بنیا پی سپیٹ لگ گئی ہے تو سونیا اس وقت قوم نوگریزی سپیٹ لگ گئی ہے اے ہونے نکل کے دے پڑ گئی ہے اے جنابے والا نکل کے دے پڑ پڑ جی قرآن لے پاس آنا پا ان شاء اللہ لزید اللہ تعالی میری تقریر تی ہے سوال ہے سوال کر کر کے تھک جائیں تو فلانا بندہ آخر میرے جی سوال بڑے سن میں کرنا جب نہیں آ رہا پر نہیں سوال کرنا کر رہا کی خیال ہے چلو میری بھی پتا لگ جائے گا کیا سوال ہے چلو بندہ کسی کو جب دے رہا ممی اج کل ایسے بڑا پریشان ہیں بندے مجموعہ گٹھ بیڑا کیوں ڈوبیاں پہلی گل یہ گل سنو حضور ہزور پتھر مارے گئے آپ یہ گل ہے ادھری ہے گو پاک نے بتوا دے کے بیڑا ڈوبیا ادھور پہ گھوڑی دھڑی ادھور رحمت پر یاد رکھو چنگے شریف رہ نماز میرے نبی نے نماز پڑھی تال لفظ کی بولے خبر میرے نبی نے خاطر پر نبی دعا باد نہیں جواب دا جیو ہے؟ اور کیسے سوال ہے پر دھیان نال کر چاول انتظار چلی وہ چاچا جی تقریر بس تھی اسی تقریر نال چلو اللہ تعالی پیار محنت نو قبول فرماوے بیٹھ کے سنیا جائے توجہ اللہ تعالی، تارو مزید دی تو اور اپنی اپنی جی جان دسیف فرما پیر باؤ شکایے ساڈا پیر بہو فرما دنگ رات سنگ نہو ل جنا لائیے بچے وہ کدے ہنس نہ بل باوے موتیاں چوگے چگائیے روت کدی وہ تربوز نہ ہو بل باوے بڑے لے جائیے سیم آنا بڑپ ملک دین سے بھر دے بچوں کو کو عطا ہو ولا او محمد اور ہر ایک نوجوان کو علی اکبر کا الحمدللہ